بس اللہ صلی علی محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت موجود تمام خوراً گرامی اور باقی سامعین خوراً کو شموچنے نے بار سلام سلامت کرتے ہیں شکولہ سلسلے درس باب ال اتقاف درس نمبر دو پیش نمبر ایک سو چھبیس سے شروع ہو رہا ہے اور اتکاف کے سلسلے درس اعتقاف کے جو ہیں شرائط میں سے ایک اللہ آپ نے پڑھ لیا تھا ایک توبہ ہاں جی شرائط میں سے پہلا شرائط جو ہے توبہ ہے کہ ارتکاف میں بیٹھنے سے پہلے بندہ سچی توبہ کریں ہاں جی شا سین فرمائے ایسا توبہ کریں کہ یہ توبہ کرنے کے بعد پھر اسی توبے پر ہی کوشش کریں دنیا سے چل بسیں ہاں توبہ جو ہے توبے کا اصل یہ تو صرف اعتکاف کی توبہ نہیں ہے جب بھی آپ توحبہ کریں اس میں ان تین ہی باتوں کا آپ کو نتوجہ رکھنا ہے کہ اگر یہ اللہ اگر میں یہ گناہ کرتا رہوں اگر کسی میں جو بھی گناہ ہے کوئی نماز چھوڑتا رہتا ہے کوئی نوج ملّہ کوئی اور گناہ میں کوئی غربت کرتا ہے اس کو محسوس ہو گیا میں یہ گناہ کر رہا ہوں اذان گرامی گناہ کرنے کا احساس ہونا کہ میں اللہ کے حضور کی نافرمانی کر رہا ہوں اس کے حکم کی یہ احساس خود اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے آپ کے اوپر یہ اللہ کی رحمت ہے وہ آپ کو یہ احساس دلاتے تاکہ انسان اپنے اندر اللہ کے حضور میں شرمندگی کا احساس بیدار ہو جائے پھر یہ شرمندی کا احساس تھوڑا زور پکڑتا ہے تو اس کو توبے پہ مجبور کر لیتے ہیں یہ اس اللہ کو فضل ہے پھر بندہ توحبہ کر لیتے ہیں بندہ جب توبہ کر لیا تو وہی پاک جاتے ہو پھر قبول بھی فرماتا ہے لہذا اللہ توبے کی توفیق بھی خود دیتا ہے قبول بھی خود کر دیتے ہیں گناہ اسے شرمندی کا احساس بھی خود دلاتے ہیں اس حدیث میں ہے اللہ نے حدیث خودشی میں اللہ فرماتے ہیں کہ توحبۃ العبنِ تحبۃ نے من اللہ بندے کا توبہ اللہ کی دو توبوں کے بیچ میں اللہ کے توبے نے اللہ کے رحمت کے رحمت کے ساتھ بندے کی طرف روجو اللہ کی برحمت کا بندے کے شامل حال ہونا تو پھر اللہ توبے کا توفیق دیتا ہے پھر قبول کرتا ہے بیچ میں بندہ توبہ کرتا ہے لہٰذا حزان جب بھی انسان سے کوئی خطہ سرزد ہو جائے اور آپ کو محسوس ہو جائے مجھ سے یہ ہوا ہے فورن توبہ کریں فوراً توبہ کریں فوراً توبہ کریں, کریں ازان زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ جو بندہ توبہ کر کے گناہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی گناہوں کی بہت باشش ہے ہیں بہت باشش ہیں لیکن جو بندہ توبہ بھی نہیں کرتا گناہ بھی کرتا رہتا ہے دنیا سے چل بچتا ہے اس کی گناہوں کی باشش کی امید نہیں ہے عذہ نگرہ میں باشش نہیں ہے اور آخرت کا عذاب بہت ہی دردناک ہے لہٰذا ہمیں ہمیشہ توبہ کر تخواہ آپ نے گناہ اگر احساس ہے کیا ہے اور علم میں تو وہ توبہ کرنا واجب ہے پھر تو توبہ کرنا واجب ہے ورنہ وہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہنا سچائی کے ساتھ انسان کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اچھے سے گناہ جس کا ہمیں لاشوری میں ارتقاب کر چکا ہوں تو توبہ کرتے رہنا بھی اے نعبادت ہے اللہ کو پسندیدہ عمل انسان ہمیں شاید سچائی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں توبہ کرتے رہے یہ پہلا رکن ہے ہاں دوسرا رکن پہلا شرط ہے دوسرا شرط ارتکاب کا وبین میں سے دوسرا شرط ان میں سے ایک شرط میں سے ایک تدیر و اسوابی اتقاف میں بہنے سے پہلے اس کے لباس جو بھی جسم لباس پہنیں گے وہ سب پاک ہونا چاہیے لباس کو پاک کریں وہ ہی جسم کو بالغ غسل غسل کے ذریعے سے جسم لباس سب کو پاک کرے جسم لباس کو پاک کرے اور اس سے سنت سونے لوگ اتقاف سے پہلے ایک غسل بھی کر لے تاکہ جسم مکمل پاک صاف ہو کر کیونکہ جو پاکی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم توبہ کریں اور لباس کو پاک کریں جسم کو پاک کریں یہ ہم کر سکتے ہیں باقی دل کو پاک کرنا وہ اللہ خیال میں لہذا جو ہے جو ہم سے ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں باقی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اعتکاف کے اندر امینہ اور انہیں شرحت میں سے ایک تجرید تجرید یعنی کہ خود کو خالی کرنا خود کے دل و دماغ کو اپنے اندر کی وجود کو الگ کرنا جدا کرنا کس سے میں دنیا دنیا کی حقیر چیزوں سے دنیا الگ نظم میں پوری دنیا اخیر ہے مومن کے دل میں موم دنیا پوری دنیا اخیر ہے مراد کیا ہے دل سے دنیا کی محبت کو نکھال دینا اور خود کو الگ کرنا دنیا کے حقیقت مطلب یہ ہے کہ وہ اتکا میں بیٹھیں گے اتکا میں بیٹھ کر آپ وہ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار کے بارے میں نہیں سوچیں گے اس کی سوچ صرف اپنے عبادت پہ ہوگا کاروبار میں بیٹھ کے پھر کاروبار کے حساب کتاب سارا کا کے اندر نہیں کریں گے کوئی ملازم ہے کسی عہدے پر ہے تو وہ اپنی وہ ساری سوچیں اس اعتکاف کے اندر نہیں کریں گے تو دنیا سے کہیں اپنی دنیا کے ہر معاملے اور چیز سے اپنے آپ کو خالی کرنا الگ کرنا اس کے مطلب نہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے سب اللہ کے راستے میں دے دیں یہ مرد نہیں ہے چونی بھی نہ رکھیں یہ مرد نہیں ہے جان کر میں انہتا میں دنیا سے مناتے ہیں اپنے دل و دماغ کو دنیا کی محبتوں سے دنیا کے تعلقات سے اللہ کریں اب اب یہ جو چند نعتقاب میں بیٹھیں گے پوری توجہ اپنے نفس کو پاک کرنے میں اللہ سے راز و نیاز کرنے میں اللہ کے ساتھ ذکر و فکر میں تلاوت آباد پاک میں عبادتوں میں اپنے ذہن کو مصروف رکھنا ہے اب دنیا کے سے متعلق دنیا کاموں سے متعلق آپ کی سوچ کو بالکل اس سے الگ رکھنا ہے ان چیزوں کے بارے میں نہ کوئی ذکر کرنا ہے نہ بات کرنا ہے نہ سوچنا ہے اس طرح اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنا ہے تو یہ تین چیز جو ہے اعتکاب کے شرائط میں سے ارتقاب میں بہنے سے پہلے آپ نے اپنے اندر ان تین چیزوں کو حاصل کرنا اب اس کے بعد اعتکاف کے ارکان یعنی ستون احتکا کے نفس عمل کے جو ستون ہیں یعنی میں بات احتکاف کی جو عمارت جن چیزوں پر کھڑی ہے اس کو رکن کہا جاتا ہے جیسے نماز کے رکن ہیں تو ایسے احتکاف کے بھی یہاں کچھ ارکان ذکر فرما رہے ہیں تو ارکان کا پورا ہونا اسد ضروری ہے یعنی جی کوئی بھی جیسا نماز میں ایک رکن باطل ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے ہاں جی آپ نے جانب شیخ رکن کا خیال نہیں رکھا تو نماز باطل اور ایسے ہی جو ہیں ہر عمل جس میں اگر ایک چیز رکن ہے وہ پورا نہ ہو جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتے ہیں تو ایسے اعتقاف کا بھی رکن کیا ہے وہ بتا رہے ہیں ایک ایک رکن پہلا رکن فرماتے ہیں احتکاف کا ارتقاف کے ارکان میں سے ایک یعنی پہلا رکن کیا ہے وہ امین ارکان ہی از سوا نہ ہی مسجد کسی مسجد میں رہنا اعتکاؤ کے لیے گھر میں نہیں رہتے اعتکاب کسی مسجد میں ڈھلنا یہ اعتکاؤ کے ارکان میں سے ہے والاولا اس کے لیے بہتر صورت جو ہے بہترین جگہ اعتکاف کے لیے مساجد میں سے المسد الحرام کعبہ شریف ہے ہاں جی کعبہ شریف ہے یعنی کعبہ کے اطراف میں جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام بولتے ہیں دیکھیں مطاح میں نہیں بیٹھتے کیونکہ مطاح میں لوگوں کو طواف کرنے کے لیے ڈسٹرب ہوتی ہیں لہٰذا اطراف میں جو مسجد بنا ہوا اس کو مسجد الحرام بولتے ہیں اس میں رہنا شمع مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبوی صلی اللّہ علیہ وسلم جو کہ بالمدنت مدنع میں مجرے میں مسجد نہ ہے اس وہ بہتر ہے اس کے بعد اتکاف کے لیے مناسب ترین جگہ ہے شمع اگر یہ دونوں میسر نہ ہو تو شمع مسجد القحہ مسجد القہ جس میں علیہ السلام اس میں, میں ہوا وہ مسجد ہے مسجد کوفہ وہ سب سے افضل جگہ ہے شمع اگر یہ بھی نہ ملے شمہ پھر یعنی مسجد البصرہ بصری میں جو مسجد جامع مسجد ہے وہ یہ چار مسجد جو ہے سب سے بہترین مساجد میں سے احتکاف کے عمل کے فرماتے ہیں خیالہ سر اگر ان چار مساجد میں سے کوئی آپ کو میسر نہ ہو تو فر مسجد تو ایک ایسی مسجد یوسل جمعہ جس میں نماز جمعہ پڑھایا جاتا ہے ہمیشہ ہر ہفتے میں ہر ہفتے میں جہاں نماز جمعہ پڑھا جاتا ہے جس کو ہم لوگ جمعہ مسجد بھی بولتے ہیں خانقاہ بھی بولتے ہیں ہاں جی اس میں جو ہے اتکاف رکھے جمعہ مسجد یا خانقاہ نے یعنی اصل جو ہے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے مسجد بولتے ہیں خانقاہ چونکہ پہلے زمانے میں ہمارے اعتقاف کی جو سارے عملیات اسی جامع مسجد کے اسی اسی عمارت کے اندر ہوتے تھے جہاں اس کو پہلے تصرف کی اصطلاح میں خانقاہ بولتے ہیں عام اور فی اصلاح میں جامع مسجد بلتے ہیں کیونکہ وہاں جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جمعہ مسجد اس کو پھر چھانٹ کر کے جامع مسجد تو جامع مسجد اور جمعہ مسجد جس کا ماہ لوگ زیادہ تر خانقاہ بولتے ہیں اس میں پڑھیں گے تو ان چار میں جو ہے چار مجید نہ ملے تو ہاں جی چو پانچویں درجے پر جامع مجید ہے اور ان میں کی کسی کاغذ کے بلکہ افضلیت کے ساتھ جائز ہے آگے فرماتے ہیں وین اللہ طیس سر اور اگر آپ کو ان مساجد میں سے کوئی معصر نہ ہو جائے جامع مسجد بھی معصر نہ ہو جائے اب معصر نہ ہونے سے مراد کیا ہے ان اس علاقے میں جامع مجید ہے چلو مسجد کوفہ بسنا تو ہر کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ یہ آتا ہے لیکن جامعہ مسجد تو وہاں تمہارے ہر آبادی میں بستی میں ہے ہاں جی ایسا کوئی ہمارے علاقہ نہیں جہاں جمعہ مسجد نہ ہوتا جمعہ قائم نہ ہوتا لیکن بعض گاؤں کے لیے دور ہے بعض گاؤں کے لیے نزدیک ہے تو یہاں لمحہ طیٰ سے مرادین دور ملاد تھے وہ وہ محلے جو جامع مسجد سے دور ہے کافی دور ان کو وہاں شہری پہنچانا ان کو وہاں افطاری پہنچانا یہ چیزیں دوسرے چیزیں مشکل ہو جاتا ہے زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے تو یہ عدم تیسر سے یہ ملات ہے ہاں جی یا یہ ہو سکتے وہاں کوئی جمعہ مسجد نہ ہو یہ بھی احتمال ہے لیکن جو ہے تو اسی سر میں وہیتر اگر میسر نہ ہو دور فاصل زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے تو پھر اتکاب رہنا چاہتے ہیں تو یجوس جیس الکراہتے مقروف طور پر یعنی یہ افضلیت نہیں ہے گاؤں کی مسجد میں اتکاف رہنا مقروف طور پر جیسے فی عی مسجد کسی بھی مسجد میں اتفاق اتفاق غیر تلکل مسجد وغیرہ سے اوپر کے جو پانچ مشاجد تھے ان کے علاوہ بھی یعنی جامع مسجد کے علاوہ بھی کسی بھی محل کی مسجد میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں رکھنا مقروب ہے تو میں عبادت میں کوئی چیز مغروع میں سمرات یہ ہے کہ اس کے ثباب میں کمی آ جاتی ہے ایک چیز عبادت میں کوئی بھی چیز کا مغروب داخل ہو جائے تو اس کی ثواب اور عجیب میں کمی آ جاتی ہے البتہ وہ عمل باطل نہیں ہے لیکن عبادت ثواب میں کمی آ جاتی ہے یقینی بات ہے انسان جو ہے اتنے بڑے راتوں کو جاگیں دن کو جاگیں نہ آجیں یا بالکل نہ سوئیں کم سے کم سوتے ہوئے محسوس عبادت کے لیے بیٹھیں اور پھر مخروح جگہ پر بیٹھ کے ثواب میں کمی کیوں کریں مگر ایک انسان پاگل ہو جائے تو ثواب میں کمی والا کام کرے گا ورنہ انسان جب ثواب کے لیے احتکاب رکھا یہ ثواب کے لیے کے لیے گناہوں کو باشوانے کے لیے تو ایسی جگہ پر احتکاب کریں جہاں مخروح نہ ہو تو آپ کو ثواب ملے گا پورا پورا عاجر ملے گا تو ہمارے باش کا ذریعہ ہوگا یہی جو ہے جو غیر مساجد میں جمعہ مسجد کے علاوہ باقی جگہوں میں مخرو ہونے کی وجہ سے نا پورا جہاں جہاں نواشی آباد ہے ان میں آپ دیکھو جمعہ مساجد کے علاوہ کسی اور ہنکاؤں کے علاوہ کہیں بھی چلا خانہ نہیں ہے کسی بھی محلے کی مسجد میں چلا خانہ آپ کو نہیں ملے گا ہاں سوائے خانقاہوں کے جمعہ مسجد جہاں جمعہ پڑ جاتے ہیں یہ خود ہمارے تمام سابقہ علماء اور اور علماء کی جو سیرت ہے تصف کے ان بزرگوں کی سیرت ہے کہ ہمیں وہ عمل بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ محلے کے مساجد میں نہیں رکھتے تھے اس لیے جو ہے ان میں کوئی چلا خانہ الگ چھوٹا کمرہ جو بناتے نہیں بنایا لیکن تمام خانقاہوں میں پرانا تو سب خانقاہوں میں چلا خانہ تھے یعنی ابھی بھی بنا رہے ہیں ہر جگہ تعلیم طارب یہ سنت قائم رکھا ہوا ہے اور کہیں بہت زیادہ جگہ کم ہو تو اور بات ہے تو لہٰذا جو ہے اس سے سمجھ میں رہا کہ کہیں کسی بھی محلے کے مج میں چلا خانہ نہ ہونا اور مساجد خانقاہوں میں ہونا یہ بھی نورواشی مسئلہ کی سیرت ہے ہمار کی تصوف کے بزرگوں کی ہاں مشددین حقیقت اور پرانی ترخیت کی عملی سیرت ہے یہ کہ محلے کی مسجد میں وہ اعتکاف نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ وہ لو جمعہ مسجد میں رکھا کرتے تھے اس لیے جہاں جمعہ پڑا جاتا ہے وہاں خانہ ہے انگاہوں میں جہاں جمعہ پڑا نہیں جاتا ہے وہاں یہ مخصوص کمرہ جو عبادت عبادت مخصوص عبادت اور احتکاف وغیرہ کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ نہیں ہے تو یہ بھی واضح دلیل پہلے ان چیزوں میں نہیں رکھا کرتے تھے لیکن یہ میں ابھی نیا گروہ نکلا ہے انہیں یہ رات برات سب ختم ہو گیا انہیں جو ہے گاؤں کا جمعہ مسجد بالکل نزدیک ہے سامنے موجود ہے وہ ہوتے وہ اس میں نہیں رکھتے ہیں ہاں ایسے جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں نہ جمعہ قائم ہوتی ہے نہ جماعت قائم ہوتی ہے ہاں جیسے خپلوں میں کھنجور میں وہ بلوک میں بالکل آخر میں ایک مسجد بنا لیا ہاں جی جمعہ مسجد کی جمعہ مسجد نام رکھنے سے جمعہ مسجد نہیں ہوتے اس میں جمعہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ہر ہاں جمعے کو وہاں جمعہ پڑھا جاتا ہو تو اس کو جمع مسجد بولتے ہیں جمعہ ہی یہ نہیں پڑھا جاتا ہے آپ سال میں جی دو مہینہ ایک مہینہ نام نے اعتکاب رکھا اسے کے بعد وہاں جمعہ جماعت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سال بھر وہ مسجد بن اس میں نہ کوئی جمعہ ہے نہ جماعت ہے خوش بھی نہیں ہے تو اس کو جمعہ مسجد تھوڑا بولتے ہیں ہاں اندولن آتی مسجد دریا تھام مسجد اور اس کو محال کی مسجد سے بھی اس کی درجہ کمتر ہے کیونکہ محالے کی مسجد میں تو ہر روز جماعت ہوتی تھی لہٰذا اس کی فضیلت ہے لوگ مسجد میں جو ہے کوئی جمعہ ہے نہ جماعت ہے کچھ بھی نہیں ہے سال بھر صرف ایک دو مہینہ جو اعتکاف رکھتے ہیں اس میں لہذا اس کے درجہ اس سے بھی کم ہے رضا نگرامی مساجد کے درجہ وہاں عبادت سرت سونے سے اس کے درجہ بنتا ہے جہاں سال بھر جمعہ جماعت کچھ بھی نہیں ہو ہاں جنات خانہ بنا ہو تو وہ مسجد جو اسے اسے ہے اس سے کیا ہے اس سے تعظیم تھوڑی گاؤں کی مسجد ہوتی ہے ہمارے سارے عالل کپور مرکز میں تین بڑے خانقاہ ہیں ہان جی پین بڑے حان چشچن جیسے عظیم خان کا اور اس کے بعد حپ المرکز ان کا باخر خانقاہ یہ تین حان کا جس میں ہمیشہ جمعہ جماعت ہونے والی مقدس کام کے ہوتے ہوئے ہاپل وڈروک میں جو ہے ایک مسجد بنانا ہے جو ہے یہ نرواشی تعلیمات کے مطابق یہ بیتاد کیسے ہوا کچھ نہیں ہے اور جہاں نہ جمعہ ہوتی ہے نہ جماعت صرف انہی دنوں کے جس میں عبادات وہاں اتکاح ہوتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے سیکنڈ ہینڈ رواشد علمات کے لحاظ سے بتاد کے سوا کھوش نہیں کیونکہ یہ مقدس مساجد یہاں موجود ہے عوام سارے ادھر رہتے ہیں ادھر ادھر دور لے جا کے وہاں اس مسجد میں بٹھانا ہے کوئی تک نہیں بنتا ہے کوئی تک نہیں بنتا ہے شدید نقطۂ نگاہ سے بھی وہ کراہت سے نہیں شدید کراہت راحت بلکہ یہ کا میسر ہوتے وہاں جانا کراہت کے بعد دوسرا اسٹیپ یا شدید کراہت ہے تو ثواب میں اور کمی ہو جائے گا یا اصلا جو ہے حرام کے حد تک پہنچ جاتا ہے ادھر جانا کیونکہ کراہت اور حرام میں سٹیپ تو یہ یا شدید کراہت ہے اس کے بعد حرمت کا مرحلہ آتا ہے وزن گرمی ہمیں اپنے مسئلہ کو جان کر عبادت کریں اور شرائط کے روشنی میں کریں تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا عبادت کریں حقیق سے ہٹ کر کریں گے تو یقیناً اعتراض ہوگا ہاں جی اور اعتراض کرنا بھی چاہیے اور ہوگا بھی اور نماز کے ارکان میں اور اس ارکان میں سے ایک جو ہے نماز کے ارکان میں سے ایک ان نیت و نیت اتقاف کا نیت کا نفرمت و یم بغی اور چاہے انتخنہ بحا جس سے اعتکاف کے نیت کن الفاظ میں ہو آ تک میں اعتکاف رکھتا ہوں فیاض المسد اس مسجد میں اگر آپ نے تین دن رہنا ہے تو بولے گا آ تک و فیاض المسد سلاست یامین تین دن اور اگر دس دن رہنا ہے آپ بولے گا آ تک وہ فیاض المسد دن اگر, اگر آپ نے تیس دن رکھنا ہے آپ رکھیں گے آ تق و فیاض المجد صلاثی یومن تیس دن اور اگر آپ نے چالیس دن رکھنا ہے تو آپ بولیں گے آ تک و فیاض المجد اربعین یومن چالیس دن ان کا نظر اگر آپ نے یہ نظر کر رکھا ہے تو پھر لی وجوب ہی اللہ اضافہ کریں گے واجف عنو نافر اللہ کو راضی کرنے کے ٹھیک ہے جی اور یہ ششی فرماتے ہیں حضا اتم و یہ زیادہ فضلت ہے وہ نظراً اگر نظر کی نہیں ہیں تو صرف ایک مصعب رکھا ہے تو بھی صرف تک کہ وعد المجد مثلا صلاۃ تاج من قربتا کہیں گے بغیر قید الوجو لو یو بھی نہیں کہیں گے پھر فرماتے ہیں وہ و اس سے کم دن بھی تین دے اکثر زیادہ اور غلط یجز لیکن یہ جائز نے اقل من جو من ولطَََََََََََََََين ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہیں ركھ سکتے ہيں سے کم نہیں رہ سكتے